نحفظه ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستبي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم الدرجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله على النبي لمجواليه واصحابه الله عليه وسلم صلاه عليك يا, يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا الله الصلاه والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى الاله واصحابك اجمعين یہ جماعت القرا کا مہینہ ہے اور مسلمان جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جس کی بائیس تاریخ کو خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول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 صحابی پہلے مسلمان اور پہلے خلیفہ ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبل نبوبت سے دوستی رہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقریباً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 آپ کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا انتا عطیق المن اللہ ان تقیق اللہ من النار کہ تم اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہو عتیق کے معنی آزاد کیے جانے کا ہے تو اس لیے آپ کا لقب عتیق ہوا اور یہی صحیح ہے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 آپ نے فرمایا کہ وہ جو ملک یمن میں تم خواب دیکھ کر آ رہے ہو اور جس کی, کی تابع تم نے راہی سے دریافت کی ہے وہ میرا ہی تو موجزہ ہے حضرت سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فورن یہ سن کر عرض کی صدقت یا رسول اللہ انا اشہد انکا محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے بالکل درست فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ سچے رسول ہیں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 حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا یہ بیان ہے کہ لقت حرما اب ابو بکری القمرہ علا نفس ہی فل کہ حضرت ابو بکر وہ تھے کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی اپنی ذات پر شراب کو حرام کر رکھا تھا یہ وہ دور دورہ تھا کہ جب ہر طرف نئے اور شراب نوشی عام تھی اس وقت میں اپنے آپ کو ان خرافات سے ان پرائیوں سے اور ان فتنوں سے دور رکھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے وقت میں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے کہ متعدد مقامات پر خود سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات جو ملتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے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 ان کی سوانح آپ پڑھیں ان کی باتیں سیر کی کتابوں میں دیکھیں تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ لاء طبی من کمن فن قبل الفتح وقات کہ تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ کہ جنہوں نے خرچ کیا من قبل الفت فتح مکہ سے پہلے وقاتل اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا کا درجت من انفقو یہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا یہ بڑے درجے والے ہیں بڑے درجوں کے مالک ہیں اور ان کے درجے بڑے بلند ہیں ان سے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 حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کرنے میں کوئی تریغ نہیں کیا تھا کون نہیں جانتا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالى عنہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کیے ہوئے عامر بن فہرہ اور اسی طرح سے ابو فكيہ اسی طرح سے بہت سے وہ غلام كہ جو اس وقت اسلام لانے کی پاداش میں ان کے آتا اور ان کے جن کے وہ ماتحت تھے ان کو طرح طرح کی عصیتیں پہنچا رہے تھے اس وقت ان کو آزاد کیا نہ صرف یہ کہ حضرت بلال حبشی عامر بن فہیرہ وہ فقیہ بلکہ اس وقت بڑی, بڑی وہ خواتین کے جو اسلام لا چکی تھی اور وہ کسی کے ماتحت تھی باندھی تھی کنیزے تھی حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کو خرید کر آزاد کیا تھا اور یہی نہیں کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خر... مال خرچ کر کر ان کو آزاد کر دیا بس معاملہ ختم ہو گیا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی بار امتنان اور تشکر کا اظہار فرما چکے تھے اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مال خرچ کرنا ہے کتنا محبوب اور کتنا مقبول ہوا تھا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 کسی نے کسی نے مجھ پر وہ احسان نہیں کیا اپنی اپنے مال سے اور اپنی ذات سے کہ جتنا کہ احسان مجھ پر ابو بکر صدیق نے کیا ہے اللہ قرآن کریم ان حضرات کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ بولو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 اپنی جان اور اپنے مال کی پرواہ نہیں کی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائے اسلام میں کون نہیں جانتا کہ کس قدر جو ہے تکالیف اور عزیتیں خود سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو تکالیف اور اذیتوں کی بوچھاڑ ہوئی ہے قرآن قریب نے متعدد مقامات پر بیان فرمایا اور علیہ صلی اللہ بھلا ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ کہ جو ہے ہےب مقدس کو ادا صلی اللہ جب کہ وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے خان کعبہ میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک بد بخش قبا بن ابی معاہد یہ ایسا شتی تھا کہ جب حضور نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ایک موقع پر اس نے اس قدر گستاخی کی اس قدر بدتبیزی کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی کے گلے میں چادر ڈال ڈال کر, کر جو ہے پھندہ ڈال دیا تھا اس وقت آپ جی پوچھئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور شجاعت اور ان کی چرت اور ان کی تلیری کو دیکھیے اور یہ کون اس کے حوالے سے یہ بات بیان ہو رہی ہے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی و وزل کریم کے حوالے سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا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 عرض کرنے لگے حضور ہم حق پر ہیں ہم جو اس طرح سے جو ہے پوشیدہ طور پر اب عبادت نہیں کریں گے بلکہ ہم حرم میں جا کر خان کعبہ میں جا کر عبادت کریں گے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حرم شریف میں تشریف لے جاتے ہیں وہاں حضور بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو کھڑے ہوتے ہیں خطبہ کہنا چاہتے ہیں تقریر کرنا چاہتے ہیں کہ بد بخت آ کر آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں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 اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے وہاں لے کر چلو میں جب حضور سے ملوں گا اس وقت مجھے اتمنان ہوگا ورنہ میں تمہاری باتوں سے مطمئن نہیں حضرت ام الخیر آپ کی والدہ اور حضرت خیدنا فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل ان دون، یہ دونوں اپنے سہارے حضور کی خطبت میں لے گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب آپ نے دیکھ لیا تو یہاں تک کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا تو آپ کو بھی آپ بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے تو یہ اسلام کی راہ میں اس طرح سے اذیتیں اور تکالیف برداشت کرنے والے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کس قدر جو ہے یعنی یہ دور کیسا کربناک کیسا جو ہے وہ دردناک تھا اور کیسے کیسے مظالم ٹھائے جا رہے تھے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 آپ کے والد جو شروع میں تو بڑے جو ہے بڑے شخص تھے کہ جب حضرت ابوبکر اسلام لے آئے تو اور حضرت ابوبکر نے سرکار دو عالم کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کی تو غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ چونکہ حضور حضرت ابوبکر کے ہاں تشریف لاتے تھے تو میں حضور کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کے گھر میں چلا گیا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر کے والد ابو عثمان لاٹھی لیے ہوئے ہاتھ میں چلے آ رہے اور دیکھتے ہی میں کہنے لگے کہ یہ بھی انہی لڑکوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے میرے لڑکے کو بگاڑ دیا ہے ایسے سخت تھے لیکن جب مکہ مکہ ہوا تو اس وقت پھر جو ہے حضرت سیدنا صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت ابو قحافہ اپنے والد کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں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 کس کون سا ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو ہمیں جو ہے نظر نہیں آتے ہیں غذبۂ تبو ایسا اسرت کا زمانہ ہے یہ ایسا تنگی کا زمانہ ہے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 کہ جس موقع پر حضرت اس اس بےطریک بے جو ہے وہ مال عطا کیا یہی وہ موقع تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور کے اس اعلان کو سن کر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور گھر میں جو کچھ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 کی حضور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا لیے تو کسی نے کہا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس تو مال ہی یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑی ہے یہی وہ موقع ہے کہ جس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 اور اس بات کی لذت بھی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے محسوس کی وجد میں آ جاتے ہیں اور حضور کے سامنے عرض کرتے ہیں خطو علی ربی انا ان ربی رادن کیا ان ان ان ان ان رسول اللہ میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا ہرگز ایسا نہیں میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں میں اس حال میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں میں اپنے پرور سے راضی ہوں آپ اور فرمائیے کہ یہ وہ اس طرح سے حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کو اسلام کی راہ میں اس طرح سے خرچ کیا ہے اور اسی بات اسی میں اگر آپ غور کریں اور پھر ذرا اپنے ہم اپنا احتساب کریں اپنا بھی جائزہ لیں یہ تو وہ نفوس پلسیا تھے کہ جو اس طرح سے نیکیوں میں ایک دوسرے سے عمل خیر میں بڑھنے میں مقابلہ کیا کرتے تھے